طبق بدرود الدا طیب شمس الدح طملہ بلا شاہ فائے روز جزا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یوں تو درود پاک پڑنے کے بے شمار فضائل و برکات مختلف احادیث مبارکہ اور روایتوں میں ملتے ہیں آج ایک بہت ہی خوبصورت روایت آپ کو سنانی ہے اور ایسی روایت ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے مدری چینل کے ناظرین بہت ساری تکالیف میں ہوں گے بہت ساری پریشانیوں میں ہوں گے بہت ساری تکالیف اور بہت ساری پریشانیوں سے زندگی کی مٹھاس جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے لہذا آج غور سے اس روایت کو سنیے گا اور انشاءاللہ شاء وجل اگر اس پر عمل کی نیت کر لیں گے تو اللہ کی رحمت سے زندگی کی مٹھاس محسوس کریں گے حضرت سگدنا مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ مصنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ ایک بار میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہد کی مکھیوں سے دریافت فرمایا کہ تو شہد کیسے بناتی ہے اس نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہم چمن میں جا کر ہر قسم کے پھولوں کا رس چوستی ہیں پھر وہ رس اپنے منہ میں لیے ہوئے اپنے چھتوں میں آ جاتی ہیں اور وہاں اگل دیتی ہیں وہی شہد ہے اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھولوں کے رس کو پھیکے بھی ہوتے ہیں مگر یہ تیرے منہ میں آ کر شہد کیسے بن جاتا ہے اتنا میٹھا کیسے ہو جاتا ہے کہ جس کا نام لیتے ہی منہ جو ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے کویا وہ شہد کی مکھی جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ریپلائی کرتی ہے آپ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں مدری چینل کے ناظرین ہمارے لیے وہ بہت ہی پیارا درس ہے کہ وہ شہد کی مکھھی عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قدرت نے یہ سکھا دیا کہ چمن کے چھتے سے لے کر چمن سے لے کر چھتے تک راستے بھر میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر درود پاک پڑھیں اور جب ہم ایسا کرتی ہیں تو ہمارے منہ میں جو یہ پھولوں کا رس ہوتا ہے جو کڑوا بھی ہوتا ہے پھیکا بھی ہوتا ہے گسیلا بھی ہوتا ہے لیکن آ کر شہد بن جاتا ہے میٹھا ہو جاتا ہے اے میرے مدنی چینل کے ناظرین میٹھے اسلامی بھائیوں اگر ہم نے اب تک اپنی زندگی میں پرٹیکولرلی کوئی ایسا ایریا پرٹیکولرلی کوئی ایسا ٹائم فکس نہیں کیا کہ جو صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے لیے ہو تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پرٹیکولرلی ٹائم پر ہم درود پاک بھیجا کریں یہ اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی تو آج سے نیت کیجئے اور ایک بہت ہی پیارا عمل اگر آپ اپنی زندگی میں اسے شامل کر لیں گے تو اپنے دن بھر کے شیڈول کے اندر بہت سارا ٹائم آپ درود پاک کے لیے مختص کر سکتے ہیں اور وہ ہے آپ کا ٹریول ٹائم دن بھر میں ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے گھروں سے نکل کر اپنے فیکٹریوں کی طرف اپنے بزنس کی طرف بڑھتے ہوں گے اگر یہی ٹائم آنا اور جانا یہ اپنا ٹریول ٹائم صرف درود ٹائم میں کنورٹ کر لیں تو اللہ کی رحمت سے بہت سارے بار درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں گے اور بہت ساری برائیوں سے بچ جائیں گے آئیے ایک بار بلند درود پاک پڑھے سلو عل الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمد شعبان شابان کا مہینہ ہمارے درمیان جلوہ فروز ہے یہ وہ مبارک اور بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے اور صحابہ اکرام علیہم الردوان کا تو انداز ہی نرالا تھا حضرت سکدان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب ماہ شابان کا چاند نظر آتا تو صحابہ اکرام علیہم الردوان تلاوت قرآن پاک کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے اور اپنے مالوں کی زکات نکالتے غرباء و مساکین تاکہ جو اور مساکین مسلمان ماہ رمضان المبارک کے لیے تیاری کر سکیں وہ شابان میں ہی اپنی زکاتے جو ہے وہ ادا کیا کر دیتے ہیں الحمد للہ ذوق ذوق عبادت بڑھ جایا کرتا تھا یہ خوبصورت انداز صحابہ اکرام علیہم ادوان کا ہوا کرتا تھا اور الحمد دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی اس ماہ شابان المعظم میں بھی کثیر عبادت کا ذہن دیا جاتا ہے اور اس پر عمل کا کوشش کروائی جاتی ہے مگر ساتھ ہی ساتھ میرے میٹھی اور پیار اسلامی بھائی مدری چینل کے ناظرین اس بابرکت مہینے میں ایک رات ہے جو بڑی نازک رات ہے اور یہ وہ رات ہے کہ نجانے کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے بعض اوقات بندہ غفلت میں بڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے میں بہت پیاری طرف توجہ دلائی گئی کہ بہت سارے کفن دھل کر تیار ہوتے ہیں مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گم رہے ہوتے ہیں کافی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھودی جا چکی ہوتی ہیں مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں تو ہمیں اس نازک رات کا بھی اہتمام کرنا ہے اس مبارک مہینے کا احترام بھی کرنا ہے اس میں خوب خوب عبادت بھی کرنی ہے آج ہم نے الحمد ہمارے سلسلے میں جو موضوع رکھا ہے وہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا تقوا پچھلے سلسلے بھی ہمارا الحمد امام اعظم ابو حنیفہ کی سیرت پر تھا چونکہ دو شعبان المعظم امام اعظم ابو حنیفہ کا یوم ارس ہے اور آشقان رسول بڑے اہتمام کے ساتھ اس عرس کو منایا کرتے ہیں آج انشاءاللہ ہم نے امام اعظم کے تقوا پر گفتگو کرنی ہے لیکن اس سے پہلے میں مدنی چینل کے ناظرین آپ سے عرض بھی کروں گا کہ آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں ہمارے سلسلے میں اور امام اعظم کی سیرت سے متعلق آپ ہم سے سوالات بھی کر سکتے ہیں دیگر سوشل میڈیا کے ذریعے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں الحمدللہ ہمارے ساتھ مفتی محمد شفیق اطاری صاحب بھی جلوہ فروز ہوتے ہیں ان ان سے رہنمائی بھی لیں گے مفتی صاحب سب سے پہلے میرا آج کا آپ سے سوال یہ ہے کہ تقوی بزرگوں کے تقوی کے بارے میں بڑا اہتمام کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے مگر یہ تقوی کیا ہے آج مدری چل کے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ تقوا کیسے کہا جاتا ہے قرآن مجید فرقان حمید اور آتیس طیبہ ہوں ان کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر تقوا سے متعلق تقوی اختیار کرنا اس سے متعلق بہت سے مقامات پر اس کی ترغیب اور اس کا حکم دیا گیا ہے اور وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کو متقی کہا جاتا ہے جی تو ان متقین کی صفات کو بیان کیا گیا صحیح تقوی جو اس ت... ویسے معنی کے اعتبار سے یہ تو لغوی طور پر اس کو یہ کہتے ہیں کہ نفس کو خوف کی چیز سے نفس کو خوف کی چیز سے بچانا یہ تقویٰ کہلاتا ہے نفس کو خوف کی چیز سے بچانا, چیز سے بچانا, بچانا یہ تقویٰ کے تقوی ایک لغوی معنی ہے لیکن اصطلاح اس کا ترجمہ اور تعریف یہ ہے کہ نفس کو ہر اس کام سے بچانا کہ جسے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی شخص عذاب کا حقدار بن رہا ہو ہر اس کام سے بچانا جس کے کرنے یا نہ کرنے سے جس کے کرنے کی وجہ سے وہ عذاب میں مبتلا ہو جائے گا یا جس عمل کے نہ کرنے کی وجہ سے وہ عذاب میں مبتلا ہو جائے گا تو ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچانا یہ کہلاتا ہے تقوی کہلاتا ہے اگر آسان لفظوں میں تو بیان کیا جائے اس کو یوں بھی بیان فرمایا ہے آسان لفظوں میں اس کا یہ سیدھا سے حکم ہے کہ جس کے کرنے فرائض کا اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا کہ فرائض پہ عمل کریں ٹھیک تو اب یہ ایسا حکم ہے جس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے اب اس پر کسی نے نہ کیا عمل تو اس نے اپنے آپ کو اس عمل سے نہیں بچایا یعنی جو کرنا تھا اس نے اس پر عمل نہیں کیا حرام کاموں سے ہمیں بچنے کا حکم ہے ٹھیک تو حرام کاموں سے اپنے آپ کو نہ بچانا یہ اس کیٹاگری سے یعنی تقوا سے بالکل جو ہے وہ خارج ہو جائے گا اور بعض میں اس کی تعریف یوں فرمائی ہے کہ آدمی کو اللہ تعالی ایسی جگہ پر نہ دیکھے جس جگہ جانا یا وہ عمل کرنا اللہ کے لیے ناپسند ہو یعنی آدمی کا اپنے آپ کو ہر اس کام سے بچانا ہے جو اللہ کی ناپسندیدگی والا کام ہے اب تقوہ کے اعتبار سے قرآن مجید فرقان حمید میں اگر ہم دیکھتے ہیں آیت مبارکہ میں سب سے پہلی آج سورہ بکرا کے اندر ہدل المطقین فرمایا گا کہ یہ کتاب ہے اور یہ کیا ہے متقین کے لیے ہدایت گئے علماء نے تقوے کی بہت سی اقسام بیان کی ہے سب سے پہلی قسم تو تقوے کی یہ ہے کہ آدمی کا اپنے آپ کو کفر اور شرک سے بچانا یہ بھی ایک تقوے کا درجہ ہے یعنی جو کفر سے اپنے آپ کو بچا کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا مسلمان ہوا تو اس اعتبار سے وہ بھی تقوی والا ہے متقی ہے کہ اس کے اندر یہ وسط تو ضرور موجود ہے کہ اس نے کفر کی لانت سے بچا ہوا ہے اور دامن اسلام سے وابستہ ہے ایک ایک اپنے آپ کو کفر سے بچانا اور اس اعتبار سے تمام مسلمان یہ تقوی اختیار کی ہوگا کہ جو مسلمان ہیں دائرہ اسلام میں ہیں انہوں نے یہ تقوے کا وصف اپنے اندر پایا ہوا ہے صحیح دوسری آگ باغ ہے اس کی کیٹیگری اور, اور وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اسلام ہے مسلمان ہوئے تو اب مسلمان کے اوپر جو شریعت مطالعہ نے حرام کام فرمائے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا جن فرائض پر عمل کرنے کا کہا ہے ان فرائض پر عمل کرنا صحیح یہ پھر اس کے بعد آگے یعنی اپنے آپ کو بد مذہبی بد مذہبی گمراہی سے بچانا فرائض پر عمل کرنا اور جن حرام کاموں سے روکا ہوا ہے اس سے اپنے آپ کو روک لینا اس سے اپنے آپ کو بچا لینا پھر آگے بھی علماء جو بیان فرما ایک وصف کہ اپنے آپ کو خواہشات سے اور ایسے جائز کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچانا کہ جو اس کو آگے جا کر کسی ناجائز کام میں مڑ انتخاب کر سکتے ہیں یہ بھی یہ بھی تو اب اس میں بات چیزیں جو گنا کے اندر آئیں گی نا اب چاہے گناہ کبیرہ ہو یا گناہ سگیرہ ہے یعنی آدمی کا مسلمان ہونا اب مسلمان ہوا تو کفر سے بچا ہوا ہے پھر مسلمان ہیں تو اب وہ اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچا رہا ہے گناہ کبیرہ سے بچا رہا ہے گناہ سگیرہ سے بچا رہا ہے پھر آگے یہ خواہشات اور ان ترک خواہشات کا معاملہ اب اس میں جائز بھی اور ناجائز بھی چیزیں ہیں تو ناجائز جو چیزیں ہوں گی گنا والی اس سے ویسے ہی بچنا اس پر لازمی ہے اور فرض ہے اور وہ چیزیں بعض ایسے مباحت اور جائز عمل بھی جن سے اپنے آپ کو بچانا یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے اور اول صالح اس درجے پر یعنی بالکل تقوے کا جو اعلیٰ درجہ اس پہ فائز ہوا کرتے تھے کہ وہ جائز چیزوں کو مباح چیزوں کو بھی اس لیے تر کرتے تھے تاکہ اس کی وجہ سے کہیں گناہ کے اندر نہ پڑ جائے قرآن مجید میں اگر ہم دیکھتے ہیں آیات مبارکہ میں تو جگہ ب جگہ ارشاد فرما یا یو آ من تق اللہ حق کا تکاتی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے فتق اللہ مستم اللہ سے ڈرو جی صحابۂ کرا مرض گزار ہوگا یارسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرنے کا حق کون کیسے ادا کرے گا پھر یہ حکم ارشاد ہوا کہ اللہ سے ڈرو جو تمہارے بس میں اور طاقت اور اختیار میں ہے صحیح قرآن مجید میں جگہ بجہ ارشاد فرمائے یا اوح الزینک اللہ ولطنت اللہ ان اللہ خبیر اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان وہ دیکھ لے جو کچھ اس نے آگے کے لیے بھیجا گئے اور پھر ارشاد فرمایا یعنی آگے کل کے لیے یعنی قیامت کے لیے جو بھیجا ہے پھر ارشاد <تصفح> فتق اللہ اللہ سے ڈرو تو تقوی یہ بھی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے کا نام بھی تکوا ہے اور حقیقی معنوں میں جب آدمی کے اندر خوف خدا کی صفت آتی ہے تو پھر یہ تقوی کی صفات آ جاتی ہے اور یہ یاد رکھیں تکوا کی اتنی بڑی اہمیت کہ حجتواع میں میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے جو عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس خطبے کے اندر جس چیز کو بہت زیادہ واضح طور پر بیان فرمایا وہ یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے کسی گورے کو کالے رنگ والے پر کوئی فضیلت نہیں ہے اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے اگر فضیلت ہے کسی کو تو وہ تقویٰ کی در بنیاد پر ہے یعنی کسی کو اگر فضیلت اور مقام اس کا مرتبہ ہے تو وہ تقویٰ کے اعتبار سے اور تقویٰ کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اکرم اکم انکم کہ اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے عزت والا وہ ہے کہ جو تم میں سے سب سے زیادہ ڈرنے والا اور تقوی والا اللہ ہے اب کوئی آدمی کسی بھی منصب میں پہنچا ہوا ہے لیکن ہائی یہ کہ اللہ کے نزدیک واقع ہی اللہ کے ہاں وہ عزت والا ہے اللہ کے ہاں اس کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ بزرگی اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ اسی کے ہے جس کے لیے تقوا ہے جس کے پاس اللہ کا خوف گئے اور یہی خلاصن چند باتیں تقوا کے بارے میں ماشاءاللہ اللہ آپ نے تقوے کی بہت سارے اقسام بیان کی لیکن یہ جو بزرگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اہل تقوا تھے وہ کون سا تقوا مراد ہوا کرتا ہے دیکھیں بزرگوں کے بارے میں جو عام طور پہ کہ بزرگ بہت زیادہ تقوا اختیار کرنے والے اب اس میں جو بازی سی چار چیزیں پہلی ابتدا ہیں یعنی مسلمان بھی ہیں گناہوں سے بچنے والے ہیں چاہے گنا سگیرہ کبیرہ ان سے بچنے والے ہیں خواہشات کی پیروی نہ کرنے والے ہیں بزرگوں میں تین طرح کے تکوا ہے ایک تو ہے عام آدمی کا ایک متوسط لوگوں کا اور ایک بہت اعلی افراد کے لیے جو تو عام آدمی تو اتنا یہی ہے کہ وہ اب مسلمان ہے تو اس کو ہے کہ حرام کاموں سے بچے اور فرائض پر عمل کریں صحیح. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض ہیں یعنی جس کے ترک پر آدمی گناگار ہو صحیح. اور جس کام کو کرنے کی وجہ سے وہ گناہگار کہلائے हم. ان چیزوں سے وہ اپنے آپ کو بچائے صحیح. لیکن بزرگوں کی کیفیت حالت ایسی ہوتی تھی کہ ان کاموں سے تو بچتے ہی تھے یعنی صحیح. یہ تو ان کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ جن کی حالتیں اور کیفیت اللہ سے ڈرنے اور خوف کے بارے میں پوری زندگی عبادت میں گزارنے کے باوجود بھی ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کی پوری پوری راتیں زاروں قطار رونے میں گزر جاتی ہیں تو ایسے بزرگ جو ہوتے ہیں ان کا تقوی بہت اعلی درجے کا اور وہ کس درجے کا کہ اپنی خواہشات سے اور اپنے ان جائز کاموں سے مباحات خواہشات سے بھی اپنے آپ کو ایسا بچانا اور, تے اور ان کے بھی ذریعے سے جو کہ وہ اپنے آپ کو بچائے رکھتے تھے کئی صحابہ اکرام علی مردوان کے بارے میں یہ منقول گئے کہ اپنی کئی جائز خواہشات سے اپنے آپ کو بچاتے है یعنی है है یہ है بھی درس کے لیے تھا یعنی عام طور پہ منع نہیں تھا جی ہاں منع نہیں ہے اور شریعت میں بالکل وہ عمل کیا جا سکتا ہے اس بزرگ پوری پوری رات عبادت کرتے رہتے پوری پوری رات قرآن پڑھتے تھے امام اعظم ابو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ تیس سال تک آپ ایک رکت کے اندر پورا قرآن ختم فرما تیس سال تک Allah Allah آپ کا Allah. یہ معمول رہا ہے اور آپ کی حل یعنی جس جگہ اپنے نے فرمایا hmm. سات ہزار مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید کی وہاں ختم فرمایا یعنی یہ انداز اب پوری پوری راتیں بھی عبادتیں کرنا Allah. اور دن بھی اس طرح جو ہے وہ اللہ کی راہ میں اس طرح اپنے آپ کو مشغول رکھنا تو وہ جو تقوی کی ایک تعریف فرمائی گئی ہے کہ ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے تو بزرگ اس پر فائدے ہوتے تھے یعنی ان کی تجارت بھی ہے تو اس میں بھی یاد الہی ہے تجارت میں بھی ذکر الہی ہے تجارت میں بھی اطاعت اللہ و اطاعت رسول آ, وہ اس کا واضح جو ہے وہ پہلو موجود گئے وہ تجارت میں ہیں لیکن وہ بھی اپنے نفس کے لیے نہیں ہیں بلکہ وہ مال کو بھی اللہ کی راہ میں اس طرح جو ہے, ہے وہ خرچ کرتے سبحان سبحان وہ اگر بازار میں تو بھی تکوا والے ہیں وہ اگر کسی اور مقام پر بھی تو بھی تکوا کہیں بھی خوف ہے خوف خدا سات جی ہے ہاں اللہ, اللہ کی اللہ اللہ یاد اللہ میں ہر وقت رہنا اور ہر اس عمل سے بچنا جو یاد الہی سے بند ہوگا اور کریں ہم کتنا تقوا اختیار کرتے ہیں کس قدر خوف خدا ہمارے اندر موجود ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں تقوا نصیب فرمائے مدریشن کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے چند کولے شامل کرتے ہیں وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ پر سے ابو اویس محمد سمون رضا کر رہا ہوں علم کی کشا میں میرا مفتی صاحب سے سوار امام اعظم ابو عنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکثر جو روایات ہیں وہ حضرت سعیدنا عبد بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے بہت خیر پایا تو کیا حضرت سعیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آپ اللہ تعالیٰ کے اساتذہ میں شامل ہیں ورحمت السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک اور قول دے دے. نام محمد مبین اطاری ہے پنجاب کے شہر سے کہ یہ سوال ہے کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو حنیفہ کیوں کہا جاتا ہے یعنی حنیفہ کن کا نام تھا جی پہلے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اساتذہ میں سے ہیں یا نہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ ردی اللہ تعالیٰ انہوں نے آپ تابعی بزرگ ہیں اور آپ نے کئی صحابہ کرام علیہ مردوان کی زیارت بھی کی ہے اور ان سے آپ نے لکھا بھی ہے اور آپ کا سیما یعنی حدیث کا سننا بھی ثابت ہے اور ان سے ملاقاتیں بھی ثابت ہیں اسی وجہ سے آپ تابعی بزرگ کہلائے لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ کا تعالیٰ نو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کا تعالیٰ نو ان کے براہ راست آپ شاگرد نہیں ہیں ہاں البتہ فقہ حنفی کی جو اکثر مرویات ہیں اور جو بنیادی حدیث مبارکہ ہیں ان میں بہت سی زیادہ وہ کڑی در کڑی وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے ہی ہے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے وہ صاحب وسادہ و جو صحابی کہلاتے ہیں جو حضور کے تکیہ کو اٹھانے والے حضور کے نالین کو اٹھانے والے یعنی ہر وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا اور آپ سے باتیں سیکھنا براہ راست جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے وہ علم سیکھا اور پھر آپ آپ بھی کوفہ شہر میں آئے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آپ کوفہ شہر میں اور آپ مفتی مدینہ بھی کہلاتے تھے اور کوفہ شہر میں بھی آئے کوفہ شہر کو علم سے آپ نے آباد کرنے والوں میں سے آپ کا بھی نام گئے کہ آپ نے کوفہ شہر کو کتنا جب آپ کے شاگرد اور آپ کے سے پڑھنے والے علماء فیض پانے والے وہ جب آپ کے پاس تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب کوفہ میں آئے تو آپ نے ان کے استقبال کے لیے اپنے شاگردوں کو جمع کیا شہر سے باہر استقبال کے لیے جب انہوں نے دیکھا کہ اتنے لوگ علم سیکھنے کے لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, عنہ کے پاس تو وہ فرمانے لگے کہ آپ نے عبداللہ آپ نے کوفہ کو جو ہے وہ علم سے آباد کر دیا ہے اس شہر میں علم کی ایسی شمع روشن کنگ ہیں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست فیض پانے والے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ہوں پھر ان کے شاگرد ان سے مرویات بیان کرنے والے حضرت القمہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے ابراہیم نخی رضی اللہ تعالیٰ نو ان سے حضرت حماد, حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان سے امام اعظم ابو حنیفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ فقہ حنفی کی جو اصل ہے وہ عبداللہ بن مسعد رضی اللہ تعالیٰ یعنی گویا کے علما نے یوں بیان فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقۂ حنفی کا گویا کے بیج بویا ہے زمین میں اور حضرت علقمہ رضی اللہ و تعالیٰ آپ نے اس کو سیراب کیا ہے اور حضرت ابراہیم نقی رضی اللہ تعالی تعالیٰ آپ نے اس کو کاش کیا ہے اور حضرت حماد جو ہیں انہوں نے اس کی وہ گندم نکالی ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پسائی کی ہے اور وہ آٹا نکالا ہے اور امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے اس آٹے کو گوندا ہے اور امام محمد رحمت اللہ تعالی لے ان کے شاگرد ہیں انہوں نے روٹی بنائی ہے اور ساری امت آج اس روٹی کو کھا رہی ہے سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، سبحان یہ کڑی در کڑی یوں سلسلہ ان سے تو اکثر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہے اور انہوں نے براہ راست بارگاہ رسالت سے وہ علم, علم کا فیض پایا اور انہی فیض کے یہی سے ہیں اور آج فکا انفی دنیا بر میں الحمد للہ آپ نے بڑا تفصیل جواب دیا دوسرے سوال کا بھی جواب انہا فرما دے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو ابو حنیفہ کیوں کہا جاتا ہے ابو حنیفہ اس لیے ام. کہا جاتا ہے کہ حنیف کہتے ہیں اوراک لکھنے والے آپ بکثرت لکھنے والے تھے ٹھیک ایک جس کی وجہ سے آپ کا نام ہی ابو حنیفہ پڑ گیا لکھنے اس کی وجہ سے یعنی باقاعدہ کسی کا یوں نام نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کی یہ کنیت پڑی آپ کا نام یہ کنیت اس لیے مشہور ہوئی کہ آپ اوراک زیادہ کثرت سے لکھنے والے تھے امام اعظم ابو حنیفہ کی سیرت سے متعلق سن رہے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ ایک تاجر بھی تھے اور بہت بڑا جو ہے وہ بزنس کیا کرتے تھے ساتھ ہی ساتھ وہ مکروزوں کو قرض بھی دیا کرتے تھے ایک بار آپ نے ایک غیر مسلم کو قرض دیا جب قرض لوٹانے کی ٹائم پورا ہو گیا تو امام اعظم ابو حنیفہ اس کے گھر کی طرف بڑھے جب گھر کے قریب پہنچے تو وہاں گھر کے پاس کچھ کیچڑ لگی ہوئی تھی جو آپ کے جوتوں پر لگ گئی جب آپ نے وہ کیچڑ کو اپنے جوتوں سے جدا کرنا چاہا تو چند چھیٹے اڑ کر اس غیر مسلم کی دیوار پر لگ گئے اب امام اعظم کا تقوا آپ بڑے پریشان ہو گئے کہ اب کیا کروں اگر کیچڑ صاف کرتا ہوں تو دیوار کی مٹی بھی اکھڑ جانے گی اور صاف نہیں کرتا تو دیوار بدنما لگ رہی ہے اسی ششو پنج میں آپ نے دروازے پر دستک دی جب وہ غیر مسلم گھر سے باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ امام اعظم تشریف لائے چونکہ وہ مکروز تھا اس نے قرض ادا کرنا تھا تو وہ سمجھا کہ وہ قرض کی وصولی اور تقاضا ہی کریں گے لہذا اس نے نکل کر ٹال مٹول کرنا شروع کر دی لیکن امام اعظم ابو حنیفہ اللہ اکبر آپ نے قرض کا مطالبہ کرنے کے بجائے دیوار پر کیچڑ لگ جانے کی بات بتا کر نیات ہی آگزی کے ساتھ معافی مانگتے ہوئے اشارہ فرمایا کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی دیوار سے کس طرح اس کیچڑ کو صاف کروں اب جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی انہوں کی حقوق العباد کے معاملے میں یہ بے قراری اور خوف خداوندی اس غیر مسلم نے جب دیکھی تو وہ بڑا متاثر ہوا اور کچھ اس طریقے سے بولا کہ اے مسلمانوں کے امام دیوار کا کیچڑ تو بعد میں صاف کر دیجئے گا یہ تو دیوار صاف ہوتی رہے گی پہلے میرے دل کا کیچڑ صاف کر کے مجھے مسلمان کر دیجیے چنانچہ وہ غیر مسلم جو ہے وہ امام اعظم کا تقوا دیکھ کر ہلکا بغوش اسلام ہو گیا کس قدر عظیم تکوا کس قدر خوف خدا کہ کہیں جو ہے وہ اس دیوار کے بارے میں کل مجھ سے نہ پوچھ لیا جائے کہ اس کی دیوار سے اگر کیچڑ صاف کرنے میں جو مٹی صاحب آج بڑے بڑے بزنس کیے جاتے ہیں اور حقوق العباد کا لحاظ نہیں کیا جاتا اس بارے میں کیا فرمائیں گے دیکھیں امام اعظم ابو عنیفر رضی اللہ تعالیٰن واقع ہی آپ تکوا میں اپنی مثال تو آپ اللہ کے اللہ جہاں اتنے معاملات آپ کے آپ کے علم کو بیان کیا جاتا ہے وہاں تکوا کے اندر بھی آپ کی جو تقوا ہے اور تقوا کے ساتھ آپ نے پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزاری جب آدمی یہ سوچ لیتا ہے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ آئے تو پھر کئی چیزیں سے ایسی ہے کہ وہ حقوق العباد کی بہت پاسداری کرتا اور اس کا خیال رکھتا ہے یہ آپ نے مثال بنا میرے ذہن میں یہ باتیں آ رہی کہ دیکھیں آج کے دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں کسی کو کوئی اشتیار لگانا ہے وہ یہ نہیں دیکھے گا دیوار کس کی ہے چسمہ کر دے گا بعد ایسے ہیں گاڑیوں پہ لگا کے چلے جاتے ہیں اور جہاں مسجد کی دیواروں کو نہیں دی چھوڑا جاتا ہاں مسجد کی دیوار کے باہر دیواروں, دیواروں پر, دیوار پر وزو خانوں پر پھر ایسے اشتہارات ہوتے ہیں جو بالکل کم از کم مسجد کے تو شیان شان ہی نہیں کہ وہاں ایسے اشتہارات بھلے مذہبی طور پر بھی ہوں طرح طرح کی جو ہے وہ تصویریں چسپاں ہوئی ہوئی ہیں اور عجیب انداز ہے پوری پوری مسجدوں کے اندر جو ہے وہ اس طریقے سے لگائے جاتے ہیں مسجدوں کے گیٹوں پہ لگائی جاتی ہیں تو ایک تو اگر کہیں مناسب جگہ ہو اور بہتر طریقہ تو یہ کہیں اشتہار ہے تو اشتہار نہیں بلکہ اس کی جگہ کوئی ایسی چیز سے لگانا چاہیے کہ جو بعد میں اکھڑ بھی آئے اتر بھی آئے اور کوئی بدنما بھی نہیں ہو کوئی کسی طرح کی وہ کارڈ پینفلکس کی سہولتیں آج کل موجود ہیں لیکن میں ایک عام عمومی بات کر رہا ہوں چاہے مذہبی طور پر اشتہارات ہوں یا سیاسی طور پر ہوں یا کوئی اپنی جماعت کے ہوں لیکن اس چیز کو بالکل بھی خیال نہیں کیا جاتا کہ ہم کس جگہ پہ اچھا بعد اشتہار لگاتے ہیں بعد بالکل دیوار کی چوکنگ کر لیتے ہیں اب پورا کلر کر دیا اور اس کے اوپر اپنا نام لکھ دیا جو پیغام دینا پوری ایڈورٹائزمنٹ دی کر کے چلے گئے اب یہ بندہ خدا کہ یہ اتنی بڑی حرکت کر رہے ہیں اور اس بارے میں کسی کو یہ آتا بھی نہیں اچھا بعض پھر اہل محلہ وہ, وہ جو لکھنے والے وہ یہ کہتے ہیں بھئی ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے آج اگر مالک مکان یا وہ مالک زمین یا وہ مالک دیوار آپ سے بات نہیں کر رہا آپ کی دہشت کی وجہ سے آپ کے ڈرانے کی وجہ سے آپ کے اس کو جو ہے وہ دبا لینے کی وجہ سے لیکن یہ ضرور یاد رکھیں کہ اگر حق تلفی اس کی ہو رہی ہے اور جس طرح ہم عام طور پر دیکھتے ہیں لوگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو ان لوگوں سے زیادہ ڈرنا چاہیے جو آج کے دنیاوی اپنے معاملات دنیا میں چھوڑ کر آخرت کے فیصلے پر چھوڑ دیتے ہیں کہ آج میں دنیا کے اندر تو اس سے بات نہیں کر سکتا لیکن یہ معاملہ میں آخرت پر چھوڑتا ہوں اور آخرت میں اسے بدلا لیا جائے گا اور آخرت سے اسے پوچھ گاچھ ہوگی آج, آج کے دور میں تو صاحب یہ کانسپٹ بھی پایا جاتا ہے کہ آخرت کے آخرت میں دیکھی جائے گی قبر میں دیکھیں گے ابھی جو دنیا میں ہے اس پر تو بات کر لی جائے اس پر کلام کر لیا جائے اس پر کیا مدری پھول اچھا یہ تو پھر اس کو یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ تو پھر پتا چلے گا جب آدمی یادیسیں مبارک کے اندر اور یہ ہم بزرگوں جن کے تذکرے کر رہے ہیں سن انہوں نے جو اپنی زندگیوں کو گزارا ہے جو پوری زندگی اطاط الہی میں گزارتے ہیں شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے اتباع کرتے ہوئے گزارتے ہیں اس کے باوجود ان کیفیت کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے روتے ہیں اور اللہ کے خوف سے ڈر رکھیں گئے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں کہ آپ دن میں تو ایک عالمان لباس بات سے ہوتے لیکن جب آپ رات کا وقت ہوتا تو آپ پھر واپسی گھر جاتے اور ایک بالکل ایک آجزانہ غلامانہ جیسے لباس ہوتا ہے وہ زیب تن کرتے اور اللہ کے حضور حاضری دیتے اور ان کے بارے میں ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں ان کی مسجد میں رات کے وقت ٹھہر گیا مجھے ان سے کچھ مسئلے پوچھنے دیں لیکن ان کو میرے بارے میں علم نہیں تھا کہ میں مسجد میں بھی کونے میں موجود ہوں ٹھیک ہوں ٹھیک لیکن یہ اپنے معاملات میں ایسے مشغول ہوئے اے اے اے وہ وقت کے امام جن کا صبح شام قرآن حدیث اور فقہ اور آکام دین سکھاتے ہوئے گزرتی ہے رات ان کے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے یوں گزرتی ہے اور پھر بھی اشک بہاتے ہیں روتے ہیں امام اعظم کے بارے میں آتا ہے ان کے پڑوسیوں کو ترس آتا تھا کہ یہ کتنا روا ہیں دا یعنی ایسی کیفیت تھی ان کے خوف کی ان کے تقوی کی پرہیزگاری کی کہ دوسروں کو بھی ترس آ جائے دیکھ کر کہ یہ ان کی کیفیت کیسی ہے یعنی تو ان لوگوں سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے دا کہ یہ ان کی ہستیاں ایسی ہیں اور پھر اس کے باوجود یہ ڈر اور خوف اور ہم ایسے بے باک ہو جائیں بالکل ایسے بے خوف ہو جائیں اس قدر ڈر ایسے نہ ڈر ہو جائیں آلا, آلا. تو پھر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے تو واضح فرمایا اللہ زی خلق خل کلم ولحیات لیا بلوا کم اکم احسن ملا یہ موت اور زندگی کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں اللہ آزمائے کہ کون تم میں سے اچھے عمل والا ہے اور جو کرنا ہے فمع یامل مس کال اضرۃن خیر ایک ذرہ برابر بھی کسی نے اگر کوئی خیر کیا ہے اچھا کام کیا ہے وہ بھی دیکھے گا اور شر اے اگر اے شر, اے شر اے ہے تو وہ اس کو بھی دیکھے گا اور جب پھر اس وقت جواب دینا ہوگا تو پھر یہ انسان کے لیے جو بہت مشکل, مشکل ہو جائے گا کاتبین یعلمون ما تفعلون ان مات لفی نعیم و ان الفجار لفی جہائیم یس یوم الدین وما حمان ابین وما ادرا کما یوم الدین سم مما ادرا کما یوم بار بار یہ قرآن میں جگہ جگہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کیا جانو کہ وہ کیا دن ہوگا جس دن جو ہے وہ کوئی کسی کے آگے جو ہے وہ آدمی اپنے ماں باپ سے بھاگ رہا ہوگا اور ماں اپنے بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی جو اتنی محبت اس سے کرتی بھائی بھائی سے بچھڑ رہا ہوگا اور بھاگ رہا ہوگا ہر ایک کو نفسا نفسی کا عالم ہوگا اس وقت یہ جواب دینا بہت مشکل ہو جائے گا کہ آخرت کا آخرت میں دیکھا جائے قبروں جائے. حشر اور آخرت کی تو بات میں بات ہے. آج اگر ہٹا کٹا یہی کہنے والا نوجوان اگر بیماری آ کر آ گھیرے تو لگ پتا جاتا ہے اگر بستر میں پڑ جائے جی ہاں کوئی موچ آ جائے کوئی چوٹ آ جائے کوئی فریکچر آ جائے کوئی بیماری آ کر گھیر لے بلکل. تو بندہ لگ پتا جاتا ہے کہ کتنی کتنے جو ہے وہ مکمل ہوتے ہیں تو اس پر جو ہے وہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے چند مدری چینل کے ناظرین کی اور کال بھی شامل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ سوال یہ تھا کہ یہ جو آنکھیں پھنکتی ہے نا لوگ کہتے ہیں الٹی آنکھ تو یہ نشاندہی ہے کہ کچھ بریا ہونے والا ہے اور سیدھی آنکھ پھینکتی ہے کہتے ہیں کہ یہ نشاندہی ہے کچھ اچھا ہونے والا ہے اس کے بارے میں بتا دیں کیا حقیقت ہے یا جھوٹ ہے اور اگر یہ آنکھیں پھڑکیں جیسے الٹی آنکھ تو خوف ہوتا ہے کیا کچھ ہونے والا ہے تو اس میں کیا پڑھنا چاہیے کیا کرنا چاہیے مہربانی ہوگی اس کا جواب بتا دیں دعاؤں کی درخواست السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صاحب یہ دارالفا کا سلسلہ بن گیا آنکھوں کا پھڑکنا اس سے یہ لوگوں میں ایک تصور ہے شہری طور پر اس کا کوئی ایسا نہ حکم ہے نہ اس طرح کا کوئی بیان فرمایا گیا کہیں پہ بلکہ یہ جو بائیں آنکھ پھڑکے گی اور اس سے یہ تاثر لینا کہ کچھ ہونے والا ہے ہونے سے بڑا نقصان ہونے والا ہے کچھ برا ہونے والا ہے تو یہ جیسے عام لوگوں میں اور کالی بلی کو دیکھیں گے تو بھی کچھ ہونے والا بلی ہے لیا تو بھی جی ہاں بعد جگہوں میں کوئی پرندے آ کر بول جائیں تو اس کی وجہ سے کچھ ہونے والا ہے تو یہ سب بدشگونیاں ہیں اور ہمارے اسلام نے بدشگونی لینے سے ممانت فرمائی ہے اس سے بالکل جو ہے وہ اپنے آپ کو ذہن و گمان ان توہمات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے الحمد للہ مکتبت المدینہ کا ایک بہت ہی خوبصورت رسالہ بدشگونی یہ مکتبۃ المدینہ سے طلب کیجیے دعوت اسلام کی ویب سائٹ سے اسے ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے تو انشاءاللہ عزوجل یہ بہت سارے آپ کے کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ ایک اور کال دے رہے ہیں اٹھائیس پنجاب سے سلسلہ علم کی اچھا میں میرا سوال ہے مفتی صاحب سے کہ امام اعظم ابو جو, جو وہ کاروبار بھی کرتے تھے اس سلسلے میں کچھ ان کے بارے میں بتایا گیا لین دین کا معاملہ کس طرح سے وہ کیا کرتے تھے تاکہ ہم بھی کچھ سیکھ سکیں جی صاحب یہ پچھلے سلسلے میں صلی اللہ ہمارا تفصیل امام اعظم ابو حنیفہ کے تجارت پر گفتگو ہوئی ہے آپ تو سوشل میڈیا سے سلسلہ دیکھ بھی سکتے ہیں جی صاحب اس پر کچھ امام اعظم ابو حنیفہ ردی اللہ تعالیٰ نو آپ ایک بہت بڑے تاجر بھی تھے اور کپڑے کا کاروبار کرتے تھے اور کپڑے میں بھی ریشمی کپڑے بہت مہنگے کپڑے ہوتے تھے جس کی دی. آپ تجارت فرمایا کرتے تھے عدیث مبارکہ میں جس طریقے سے ایک تاجر کے اندر اوصاف اچھے ہونے چاہیے हुँ. وہ کیا ہے کہ اگر چیز میں ایب ہے تو اس ایب کو بتا دیا جائے اگر لوگوں سے کے ساتھ کسی طرح کا دھوکہ نہ بولا جائے لوگوں کے ساتھ جھوٹ کے ساتھ معاملہ نہ کیا جائے صحیح. اور کسی طرح بھی کوئی ایسی چیز یعنی کپڑے کا یا کوئی اس مال کا ایب چھپا کر پھر اس کو فروغ کرنا چونکہ ہمارے دین نے ہی اس سے ممانت فرمائی ہے صحیح. اب یہ تو حکم ہے شریعت کے حکم ہے یعنی اس پر عمل کرنا ہی ضروری ہے یہاں تک کہ امام اعظم ابو حنیفہ ردی اللہ و تعالیٰ ناپ جب اپنے اس پر کاروبار کے لیے آپ کے ساتھ ایک شریک بھی تھے آپ کے آپ کے شاگرد بھی بیٹھتے تھے جی وہ بھی کاروبار کرتے تھے ایک کپڑے کے بارے میں ہے کہ آپ نے وہ کپڑا کہیں رکھوایا تھا اس کے بعد پھر ایک مرتبہ آپ نے پوچھا کہ وہی وہ کپڑا کہاں ہے تو ایک آدمی آیا اس نے وہ کسی سے کپڑا خریدنے کے بارے پوچھا کہ یہ کپڑا مجھے چاہیے تو انہوں نے کہا اسی صفات کا کپڑا بالکل مل جائے گا لیکن وہ ابو حنیفہ کی دکان سے ملے گا رضی اللہ تعالیٰ اور ایسے یاد رکھنا کہ ان سے کوئی ریٹ کے حوالے سے کوئی چوچنا نہیں کرنا بحث نہیں کرنا وہ تمہارا خیال رکھتے ہوئے ہی ریٹ بتائیں گے اسی پر ان سے خرید لینا کپڑا لیکن جو تم کپڑے کی صفات کہہ رہے ہو کپڑا ویسا ہوگا اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی وہ شخص آپ کی دکان پر آیا آپ دکان پر نہیں تھے صحیح جب آپ دکان پر نہیں تھے تو آپ کے شاگرد نے وہ کپڑا اٹھایا اور اس کپڑے کو ایک ہزار درہم کے اندر فروخت کر دیا اب وہ جو گاہک تھا وہ کسی اور سے پہلے سے سن کے آیا تھا کہ یہاں بحث نہیں کرنی ہے بلکہ جو ہے ویسے ہی لے کے چلے جانا گئے صحیح تو اس نے دیے پیسے رقم دی اور لے کر جو کپڑا لے کر چلا گیا جب آپ آئے تو آپ نے اپنے شاگرد سے پوچھا اس کپڑے کے متعلق تو اس نے کہا وہ تو میں نے بیچ دیا ہے کہا کتنے میں بیچا ہے کہا کہ اتنی رقم میں بیچا ہے یعنی ایک ہزار درم کے اندر بیچا ہے تو آپ اتنے سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ یہ دکان کیا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کھولی ہوئی ہے اللہ یہ دکان اس لیے کھولی ہوئی ہے کہ لوگوں کو اس سے دھوکہ ہو تو اتنے کا نہیں وہ اتنے کا بیچنا تھا اس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ان کو سفر کروایا باقاعدہ اور اس گاہ کے بارے میں معلومات لی اور بکیا پیسے وہاں تک ان کو ریٹرن کر دیا یعنی یہ تو وہ معاملہ ہے کہ اگر گاہ کے ساتھ طے کی جا رہی ہے اور اس کو بتا دیا کہ یہ ہزار کا ہے اس نے راضی خوشی لے لیا سو لے لیا لیکن اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ اس طرح پیش آتے ہیں یعنی اتنا بڑا اس سے جو ہے وہ زیادہ نفع لے لیا ہے اور اس کو پیسے جو ہے وہ واپس یعنی یہ انداز دیکھیے وہی آن آن انداز ہوا نا جو آپ نے تقوی کا بیان کیا کہ جس چیز کا منع نہیں حالانکہ نفع لینا جو ہے وہ شریعت میں منع تو نہیں ہے لیکن آپ نے جو ہے وہ یہ بھی پسند نہ فرمایا کہ اتنا زیادہ نفع لے لیا جائے کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ لوٹنے کے اس میں آ جائے اللہ پر کیا تقوی کا عالم یعنی اس کو یہ فرمایا کہ یہ دھوکہ دینے کے لیے لوٹنے کے لیے دکان کھولی ہوئی ہے تو اس طرح ان کو آپ کا یہ انداز رہا ہے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے کرزہ آپ سے آپ کو دینا تھا تو آپ ایک راستے سے جا رہے ہیں اپنے صاحب کے ساتھ تو اس نے راستہ تبدیل کر لیا پر میں اس کو بلاؤ کیا ہوا تو جب ان کو بلایا گیا تو پوچھا کہ یہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے تو وہ کہنے لگے کہ میں آپ کو دیکھ کر گھبرا گیا کہ پیسے کا بھی انتظام نہیں ہو سکا تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ میں نے تمہیں قرضہ معاف کیا اللہ اللہ کہ میری وجہ سے اور یہ جو تمہیں تکلیف پہنچی ہے نا یعنی تم نے راستہ کاٹا ہے تو آئندہ راستہ نہیں کاٹنا اور اس پر جو تمہیں تکلیف پہنچی وہ بھی مجھے معاف اللہ اللہ کہ اللہ یہ میری وجہ سے یہ معاملہ یہ تمہارے ساتھ یہ کیسا ہے؟ انداز ہے اللہ یعنی ان کا خوبصورت انداز بلکہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے تقوے کے بارے میں جہاں یہ ہیں آپ کی وہ مشہور اکایت روایتیں کہ آپ جب وضو فرمایا کرتے تھے تو آپ کو اللہ نے یہ کش عطا فرمایا تھا کہ اگر کوئی اور کسی کو دیکھتے وضو کرتے ہوئے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا کہ یہ آدمی کون سے گنا اس کے دھولے رہے ہیں کیونکہ وضو جو ہم کرتے ہیں اس میں اللہ نے یہ برکت بھی ہمارے لیے رکھی ہے کہ ہمارے گناہ بھی دھلتے ہیں تو اس لیے وضو بھی جب نماز ہے تو نماز کے لیے شرط میں سے تہارت ہے تو یہ تہارت ہم تہارت تو کر رہے ہیں لیکن اس کا یہ فائدہ بھی ہے کہ ہمارے گنا بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما رہا ہے تو اب جب گنا آپ نے کسی کو دیکھا فرمایا بیٹا ماں باپ کی نافرمانی نہیں کیا کرو تو اس نے کہا کہ میں توفہ کرتا ہوں اس بات سے پھر آپ نے کسی اور کو دیکھا وضو کرتے ہوئے تو اس کے آپ نے گنا جڑتے ہوئے دیکھے تو اس میں بدکاری کا گنا تھا تو آپ نے اس کو سمجھایا بیٹا بدکاری نہیں کرو تو اس نے آپ کے ہاتھوں پہ توبہ پھر آپ نے کسی اور شخص کو دیکھا تو اس کا شراب نوشی کا معاملہ تھا گانے بازی کا معاملہ تھا تو اس کو بھی سمجھایا کہ شخص اپنے ان گناوں سے توبہ کر لو اب وہ توبہ اس نے بھی کی پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یہ جو کش والا مجھے معاملہ ملا ہے اس کی وجہ سے لوگوں کی برائیاں میرے اوپر ظاہر ہو رہی ہیں اور لوگوں کے عیب مجھے پتا چل رہے ہیں تو آپ نے دعا مانگی کہ یہ کش ہی مجھ سے واپس لے لیا جائے پھر جب آپ نے یہ دعا مانگی وہ قبول ہوئی اس کے بعد پھر آپ کو یہ نظر نہیں آتی تھی چیزیں اس سے کتنی سمجھنے کی بات ہے آج ہم لوگوں کے عجوب تلاش کرنے اللہ میں اللہ پڑے عطا ہوتے عطا ہیں عطا لوگوں کے عیبوں کے بارے میں پیچھے پڑے رہتے ہیں جس جو میں رہتے ہیں اور ایسے لوگوں سے جا کے رابطہ کرتے ہیں کہ جن سے ہمیں کچھ ان کے راز پتہ چلیں کچھ ان کے ایب پتا چلیں ہم ان کو کہیں ذلیل کر سکیں چاہے وہ خواتین ہوں گھر کی عورتیں ہوں یا کوئی اور آپس میں اس طرح کی ایک بہت بھاگ دوڑ لگی ہوتی ہے حالانکہ حدیث مبارک میں یہ بات واضح شاد فرمائی کہ جو کسی کا ایب چھپائے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی ایب چھپائے گا جو کسی کا عیب چھپاتا ہے اللہ اللہ قیامت کے دن اللہ اس کی بھی ایپ پوشی فرمائے گا اور جو ایب ظاہر کر دے کسی کا تو اس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسا رسوا کر دے گا کہ اپنے گھر والوں میں سے وہ رسوا ہو جائے گا اللہ اللہ تو اس لیے کسی کا عیب پتا لگے تو بھی میں چھپانا چاہیے اللہ ہمیں دوسروں کے عیب تلاش کرنے والوں سے محفوظ فرمائیں امام اعظم ابو حنیفہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ ان کی سیرت پر کئی سلسلوں میں گفتگو کی جا سکتی ہے چونکہ ہمارے سلسلے کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر یہ کروڑ ہاں کروڑ احسان ہے کہ اس رب العالمین نے ہمیں رسول عطا فرمایا تو رسول اعظم عطا فرمایا پیر عطا فرمایا تو غوث سے اعظم عطا فرمایا اور امام عطا فرمایا تو امام اعظم ابو حنیفہ جیسا نصیب فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ کی سیرت مطالعہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق سعادت نصیب فرمائے وقت ہوا ہے دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کا آئیے بڑھتے ہیں دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی طرف صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ